وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صلِّ وصلِّم على سيدنا ومولانا محمدٍ وعلى آله وسحبه يجمعين أما بعد بالله من الشيطان قال تبارك هو ولا صدق اللہ, العظيم اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو نہ شکریہ نہ کرو ذکر قرآن کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے اور جب اسے محدود معنوں میں لیا جائے تو کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں ذہنوں میں اس لیے کہ اس کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں احادیث سے نبی میں اور اس کی جو اہمیت نظر آتی ہے قرآن میں تو بظاہر لگتا ہے کہ بڑے بڑے اعمال اس کے سامنے ماند ہیں اللہ کی راہ میں کتاب کرنا تلواروں کا توڑ دینا یہ ماند ہے ذکر کے سامنے اور واقعات ماند ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اگر ذکر کو سمجھ لیا جائے ذکر ہے کیا ذکر ہے یاد کسی کو یاد رکھنا کسی کا یاد کسی کو یاد کرنا لہذا اللہ کو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ تم مجھے ہر حال میں یاد رکھو یہاں کہیں بھی ہو فیضابئی تم اس جب نماز سے فارغ ہو جاؤ قیام اعلیٰ جنوب تو اللہ کو یاد رکھو کھڑے اور بیٹھے ہوئے اور سوئے ہوئے پہلو رکھے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے باہر نکلو تو بھول جاؤ کہ تم کس کے سامنے سر رکھ کے آئے اور اس کی نافرمانی پہ تل جاؤ قتال کا حکم ہو رہا ہے یا منظالقی تم فیطن فسک اللہ کثیر اللہ اللہ کم تفریح اے مومنو اگر کبھی تمہارے مقابل کوئی اللہ کی دشمن جماعت آ جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو اگر وہاں بھی تم اللہ کو بھول گئے حالانکہ کام تم اللہ کا کر رہے ہو اگر رات کا منقطع ہوا تو فلاح کی کوئی امید نہیں ہے حز قور اللہ کثیر اللہ اللہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اب یہاں ذکر جب ہم کہتے ہیں تو ایک کسی پٹی سی اصلاح ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے اور اگر اس کا اردو ترجمہ آپ کریں گے تو اللہ کو یاد رکھو اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اب اس کی وضاحت مزید روزمرہ اعمال سے کرتا چلوں جس طرح ایمان کے کچھ لوازمات ہیں مومن ہے تو عمل سالے اس کا لازم جز ہے جزو لا فق جسے کہتے ہیں جو اس سے الادا نہ ہو سکے وہ جزو ہے عملے سالے اگر ایمان واقع تن ہے تو عمل صالح اس کے سمر کی شکل میں سامنے آتا ہے اور اگر نہیں ہے خراب ہے وہ شخص یہ تو ظاہر ہے کہ عمل سالے کا کوئی امکان نہیں اسی طرح اگر کسی کے دل میں اللہ کی یاد ہے تو اس کے بھی کچھ لوازمات ہیں اس کے بھی کچھ اظہار کے طریقے ہیں کہ جن سے پتا چلے گا کہ اس شخص کو اللہ یاد ہے یہ ذکر کرنے والا ہے اللہ کو یاد کرنے والا ہے اب تجارت کے زمن میں پہلے ایک مثال سن لیجئے سورہ جمعہ میں اللہ عرض کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں حکم دیتے ہیں یا منفلا ذکر اللہ ود ارب اے مومنو جب جمعہ کے دن پکارا جائے تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو بیچنا یہاں ذکر سے مراد نماز ہے صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ذکر نہیں ہے یہاں یہاں پوری نماز ذکر ہے پساؤ اللہ ذکر اللہ تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو اس لیے کہ ساری نماز تو اللہ کی یاد دلاتی ہے کس کے سامنے جھک رہے ہو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے بوزو کر کے کیوں کھڑے ہوئے ہو. اس لیے کہ وضو کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے کسی کیا پتا کہ صرف منہ دھو کے آیا پورے فرائے جس کے واجبات کے ساتھ اس نے وضو کیا ہے ایمان پختہ ہوتا ہے جب آدمی پانچ وقتوں میں یہ کچھ کرتا ہے ایک نازیدہ شخصیت کے لیے ایک اندیدہ ذات کے لیے جب یہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس برغے پہ مضبوط ہوتا ہے فس آؤ الا ذکر اللہ تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اسی طرح حضرت موسا علیہ السلام کو جب پہلا حکم ہوا پہلا مخاطبہ ہوا اپنے رب سے تو فرمایا ہوا سولا ذکری مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو یہ ہے میرا ٹیلی فون نمبر اور کوئی طریقہ نہیں ہے اے مسا اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں سے جا کے بھی میرے ساتھ تیرا رابطہ رہے تو فرمایا آتے مسالات ذکری نماز کو قائم رکھنا میری یاد کے لیے جب نماز میں کھڑے ہوگے مجھے یاد کرو گے تو اپنے سامنے پاؤ یہ ہے نماز کی اہمیت اس کے بعد فرمایا پائزہ قبئی تم سلاتا فن کا شروع وقت فضل اللہ وزق اللہ کثیر اللہ اللہ کم تفلح جب نماز جمعہ ختم ہو جائے تو منتشر ہو جاؤ زمین میں پھر جاؤ اللہ کا فضل ڈھونڈو روزی ڈھونڈو لیکن کیا وزقور اللہ کثیر اللہ اللہ اللہ کو کسرت سے یاد کرتے رہو اللہ کو یاد رکھو پھر بھی اگر تم فلاح چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ یہ نماز کہیں کنارے لگے تو اللہ کو یاد رکھنا ہر معاملے میں اب تجارت میں اللہ کا یاد رکھنا کیا ہے ایک شخص ہے وہ کوئی سودا تول رہا ہے گائے ہاتھ سے تول رہا ہے اس میں ڈنڈی بھی دبائی ہوئی ہے اور زبان بھی ہل رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مگر ڈنڈی دبائی ہوئی ہے ظاہر ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو اللہ یاد ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اللہ اسے یاد نہیں ہے اگر اللہ اسے یاد ہوگا تو وہ ڈنڈی دبائے گا نہیں کبھی ڈنڈی مارے گا نہیں کبھی ایک دوسرا شخص اس کی زبان نہیں ہل رہی مگر وہ پورا تول کے دیتا ہے تو لگتا ہے کہ اس سے اللہ یاد ہے اس لیے کہ اپنے عمل سے وہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ اسے یاد ہے یہ ہے تجارت میں یاد رکھنا ایک آدمی ہے کھڑا ہے کہیں منڈی میں بولی ہو رہی ہے ہزار دانے کی تسبیح پکڑے ہوئے وہ تسبیح کر رہا ہے مگر اس نے جو ڈھیر سامنے لگایا ہوا ہے گندم کا اس کے نیچے گیلی گندم رکھی ہوئی ہے اسے وزن زیادہ کرنے کے لیے اب اگر کوئی یہ کہتا ہے زبان سے تو وہ ذکر کرتا نظر آ رہا ہے مگر حقیقی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسے اللہ یاد ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے اسے اللہ یاد نہیں ہے اللہ یاد ہوگا تو وہ یہ نہیں کرے گا بلکہ اللہ کا رسول بھی اگر اسے یاد ہوگا تو وہ یہ نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ نے فرمایا من گشا سمنا جو ملاوٹ کرتا وہ میری امت میں سے نہیں ہے اللہ کی یاد یہ ہے جب بھی تیرا ہاتھ حرام کی طرف بڑھے تو تجھے اللہ یاد آ جائے تھی روک لے تو سمجھ لے کہ تُو نے اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کو یاد کیا ہے اللہ تیرے دل میں ہے اور یہی مطلوب ہے جنوب اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے مومنوں کی ایک جگہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ دین از قرآل قیام کربانہ سبحان کا فاق ناگا بنار اللہ کے وہ بندے جو ہر وقت اسے یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی اور تب اور تفکر کرتے ہیں ہر چیز کی پیدائش کے مقاصد پر یہ اسمان کیوں بنایا تھا اس نے لگتا ہے میرے لیے بنایا تھا اس لیے کہ کائنات میری تو خدمت کر رہی ہے یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ آکسیجن یہ کشے سکل یہ ہر چیز میری تو خدمت کر رہی ہے تو لگتا ہے میرے لیے بنایا ہے تو پھر مجھے کس لیے بنایا ہے لگتا ہے اپنے لیے بنایا ہے تو وہ اپنے اوپر جب اس مقصد پہ غور کرتا ہے تو سمجھ جاتا کہ میں حق ادا نہیں کر رہا تو کیا کہتا ہے حق نہ النار مالک اگر کوئی کوتا ہو جائے وہ حق ادا کرنے میں اس مقصد کو پورا کرنے میں تو مجھے اس حق سے بچا لینا یہ ہے وہ بات انسان اپنا مقصد پہچانے کہ اللہ نے اسے کس لیے پیدا کیا ہے اللہ کو یاد کرے تو اسے اپنا مقصد وجود مجھے کیوں پیدا کیا تھا وہ بھی یاد آئے پھر اس مقصد کو پورا کرنے میں لگ جائے اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذکر کرنے کا حکم ہوا تو فرمایا ہوا رب بکبر اپنے رب کو بڑا کرو اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی سو دانے کی یا آزاد دانے کی تصویر لے کے بیٹھ گئی ہوں آپ میں صبح سے لے کے دس بجے تک جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کروں گا اس لیے کہ اللہ نے مجھے اللہ اکبر کرنے کا حکم دیا ہے یہاں تکبیر سے مراد ہے بڑائی کا فقبر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یہ دوائی دیتی ہے کہ آپ ساری زندگی اس مقصد میں لگے رہے اپنے رب کی بڑائی کے مقصد میں لگے رہے اسے ہی شاعر نے کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے یا اس افلاک افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مذہب وہ مسلق مردان خدا گاہ خدا مست یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات اب بظاہر یہاں ملا کی تو ہی نظر آتی ہے مگر آپ غور کیجئے کہ تکبیر مسلسل کیا ہے اللہ کی بڑائی کی لگاتار جد و جوہ کش وہ غالب آ جائے وہ حکومت کے ایوانوں میں بھی غالب ہو وہ بازاروں میں بھی غالب ہو وہ عدالتوں میں بھی غالب ہو ہر جگہ اس کا بول بالا ہو ایک تو یہ جدوجود ہے یا ایک وہ ہے کہ ایک آدمی ایک میدان میں کہیں جنگل میں بیٹھا ہوا ہے ذکر کر رہا ہے یا خاد کی آغوش میں تصویروں و مناجات اب وہ بھی بیٹھا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہا ہے اس کے دائیں بائیں دو درخت ہیں وہ بھی یہی تسبیح بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے امن شاید کہ دنیا کی ہر چیز بلکہ اس کی تخلیق کی ہوئی زمین و آسمان میں ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے تحمید بیان کر رہی ہے مگر تم سمجھتے نہیں آپ اس کے ارد گرد دو شجر ہیں قرآن کہتا ہے وہ بھی تصویر کر رہے ہیں اس کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا ہے وہ بھی قرآن کہتا تسبیح کر رہا ہے جس گاس پہ وہ بیٹھا ہوا ہے قرآن کہتا وہ بھی تسبیح کر رہی ہے اور ملا صاحب بھی تسبیح کر رہے آپ بتائیے کوئی فرق ان میں ہے یہ ہے وہ بات وہ کہتا اگر یہی کرنا تھا تو, تو افضل کس نسبت سے ہے ان سے جو کام یہ کر رہے ہیں وہی وہ کام تو کر رہا ہے کوئی افضل کام دکھتا جو یہ نہیں کر سکتے تو کر رہا ہے تب تو ہوگا ایک فرق تیری تخلیق میں وہ کہتا ہے کہ وہ مسلک کے خدا کا خدا مس خدا کا اپنے مقصد سے اپنی پیدائش کے مقصد سے آگاہ کہ مجھے کیوں پیدا کیا تھا مالک نے کہ تو ان سے کوئی نرالہ کام کر کے دکھلا یہ تو صرف تسبیح بیان کر رہے تو آگے بڑھ کوئی اور کام کر کے مجھے دکھلا اور وہ مذہب یہ مذہب ملدا و نباتات و جمادات جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں یہ ہے وہ بات جو تکبیر کے ذمے میں آج کر رہا تھا ربا کا پکبر <فَقَبِّر> ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو میدان جنگ میں ہو تو بھی نماز کے بعد تو بھی تجارت میں ہو تو بھی فسکرو نہیں تم مجھے یاد رکھو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یہ مطلب اب ذکر کے زمر میں جیسا میں نے ابھی ارد کیا کہ اس کے کچھ لوازمات ہی اگر اللہ یاد ہے تو امان ایسے سرد ہوں گے کہ جو اللہ کو ناگوار نہ, نہ گزرے ایک حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرا رب یہ کہتا ہے حدیث قدسی اسے کہتے ہیں عام حدیث تو اسے کہتے ہیں جو صحابہ نے روایت کی ہو حضور سے مگر حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو حضور نے روایت کی ہو اپنے اللہ سے اور اس کے لیے جبرائیل امین واسطہ نہیں ہوا کرتے تھے فرمایا مجھے میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو میرے ولیوں سے میرے ولیوں کو اذیت دیتا ہے میں اس کا دشمن بن جاتا ہوں میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص فرضوں کی پابندی سے زیادہ میں ایسا کوئی عمل نہیں دیکھتا کہ جس سے لوگ میرا تقرب حاصل کر سکتے نفل ساری رات پڑتے ہیں اگر انہوں نے دو رقص فرض چھوڑ دیا تو مجھ سے دور ہو گئے فرضوں سے زیادہ مجھے اور کوئی ایسی مستحکم چیز نظر نہیں آتی کہ جس سے یہ لوگ میرا تقرب حاصل کر سکے تو ابتدا کہاں سے ہوگی فرائض سے میں نے فرائض پورے کرو اس کے بعد فرمایا اور نوافل سے میرا بدلاؤ اب نوافل نماز کیا ہے فساؤ لا ذکر اللہ, اللہ کا ذکر آپ مث لے ذکری میری یاد کے لیے نماز قائم کرو تو نماز کیا ہے مجسم ذکر نوافل سے یعنی اس ذکر سے آدمی میرا تقرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اب آپ اس پہ غور کیجئے ایک ایک چیز کو لیجیے وہ آدمی اس کثرت سے اللہ کو یاد رکھتا ہے اس قدر اللہ اس کے دل میں مستحضر رہتا کہ کبھی بھی اسے اپنے دل سے محب نہیں ہونے دیتا اس کا دل چل جاتا اللہ کی یاد کے ساتھ اب اپنی ذات کو وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے وہ کہتا مالک تو نے مجھے یہ آنکھیں دی ہیں میرے اختیار میں دی ہیں مگر میں یہ اختیار لوٹاتا ہوں تجھے نہیں دیکھوں گا سوائے اس کے جو جو کہتا ہے کہ دیکھ یہ سماج تُو نے مجھے دی ہے اے مالک میں اسے تجھے لوٹاتا ہوں اپنے اختیار کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ نہیں سنوں گا سوائے اس کے جو تو کہتا ہے جس پہ تُو راضی ہو مالک یہ زبان تو نے مجھے دی ہے میں تجھے لوٹاتا ہوں نہیں بولوں گا سوائے اس کے جس سے تو راضی ہو یہ ہاتھ تو نے مجھے دیے ہیں تُو نے میرے اختیار میں دیے میں اپنے اس اختیار کے باوجود تجھے لوٹا رہا ہوں نہیں بڑھیں گے سوائے اس کے جس کی طرف تیری رضا ہو یہ پاؤں ان میں چلنے کی طاقت تو نے بخشیے مجھے اختیار بھی دیا کہ میں برائی کی طرف بھی چل سکتا ہوں نیکی کی طرف بھی چل سکتا ہوں مگر مالک یہ نہیں اٹھیں گے سوائے اس طرف کے جس طرف تو چاہتا ہے کہ یہ اٹھیں یعنی کہ وہ اپنا وجود پورے کا پورا اپنے رب کو سونپ دیتا ہے اور رب کو اتنا اعتماد ہے اس پر کہ اسے پتا کہ آپ یہ کہیں بری طرف قدم نہیں اٹھیں گے وہ کہتا ہے وہ قدم میرے اس لیے کہ اس نے مجھے دے دیے جہاں تُو چاہے گا وہاں یہ جائیں گے جہاں سے رک جائیں گے تو کس کے ہوئے قدم میرے نہ ہوئے تیرے ہوئے اس لیے کہ میں اپنی مرضی پہنے نہیں چلاؤں گا یہ آنکھیں میری نہیں ہیں تیری ہیں جو تُو چاہے گا دیکھیں گے جہاں تو چاہے گا نہ دیکھے میں ان پر پتہ ڈال دوں گا یہ تیری امانت ہے تُو نے مجھے دی تھی میں نے تجھے لوٹا دی اور رب کو بھی اعتماد ہے کتنا اس نے کہہ دیا بب آگے کے وہ آنکھیں میری ہیں اتنا اعتماد ہے اپنے بندے کی اس بات پر رب کو وہ آنکھیں میری ہیں اس لیے کہ رب کو یقین ہے کہ نہیں دیکھیں گی سوائے اس کے جس کے دیکھنے کا میں نے حکم دیا ہے اور رک جائیں گی اس سے کہ جس نے میں روکا ہے یعنی یہ کہ میرے مکمل اختیار میں ہیں تبھی ہی تو اس نے کہا کہ میں اس کی بسارت بن جاتا ہوں اس کی سماعت بن جاتا ہوں یہ ہے وہ بات جب انسان اس درجے پر پہنچ جائے اپنی پوری ذات کو سرینڈر کر دے اپنے رب کے سامنے یہ ہے استسلام اسلام اپنے رب کے سامنے ہتھیار ڈال دینا ہینڈز اپ کر جانا اپنی شخصیت کو اس کے سامنے اپنی ہر اختیار کو اس کے سامنے لا کے ڈال دینا یہ ہے مسلمون مرنے سے پہلے کبھی تو ایسی منزل آئے کہ تم اپنا آپ رب کے حوالے کر دو اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا بنی ان اللہ مدین مسلمون بیٹا اللہ نے دین تمہارے لیے چن لیا ہے سونا مرنا سوائے اس حالت پہ جسے ہالتے استسلام یا ہالتے اسلام کہتے ہیں اب آپ آگے چلیے اپنے رب کی بڑائی کیوں کرے گا اس کا رب اس کے دل میں موجود ہے وہ دیکھتا ہے کہ زمانے بر میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے اس کے رب کو نیچا کیا جا رہا ہے کچھ اور لوگوں کو اونچا کیا جا رہا ہے اس کی غیرت یہ برداشت نہیں کرے گی وہ یہی ہاتھ پاؤں لے کے جو اللہ کے ہیں اسی کی راہ میں نکل جائے گا انہیں کٹانے کے لیے آپ سنیے علامہ فرماتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور اللہ اکبر یہ بھی کر رہا ہے اور اللہ اکبر وہ بھی کر رہا ہے مگر اس کا پورا وجود گواہی دے رہا ہے کہ یہ اس اللہ اکبر کے لیے جان دے رہا ہے تقبیر رب اب قرآن کیا کہتا ہے لا من المؤمنين وَالْمُجَاهِدُونَ فِي کا اللَّهِ الرم سبیلفس نہیں برابر ہو سکتے وہ جو بیٹھے ہوئے ہوں گھروں میں بے ضرر مومن ساتھ مومن کا لفظ بھی آیا ان کے ایمان کی نفی نہیں ہے مومن ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں نوافل بھی پڑھ رہے ہیں نہیں برابر وہ مومن جو گھروں میں بے ضرر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو نکلے ہوئے اللہ کی راہ میں کشاکش میں لگے ہوئے اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے حضاہدین علی القاعدین دراجہ اللہ نے ایک درجہ دے دیا ہے فضیلت کا جان و مال لے کر نکلنے والوں کو ان بیٹھے ہوسین بی اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں لا ڈالا ہے لہذا اللہ نے انہیں فضیلت دے دی وک واحد اللہ الحسن سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اچھائی کا ہے یہ نہیں کہ یہ گھر میں نوازے پڑھ رہے ہیں تو اجر نہیں دوں گا وہ بھی ملے گا یہ نہیں کہ یہ گھر میں ذکر کر رہے ہیں تو انہیں اجر نہیں ملے گا وہ بھی ملے گا لیکن کیا مجاہدین القاعدین اجرا نظیمہ اللہ نے ان نکلے ہوں کو ان بیٹھے پر ایک عظیم فوقیت دے دی ہے کیوں یہ کہ وہ تقبیر مسلسل ہے انہوں نے اپنی جان اور مال کو اس کی راہ میں لا ڈالا ہے اور وہ کیفیت پیدا کر دی ہے کہ مالک یہ جان میری نہیں تیری ہے میرے پاس بھی ہے تو بھی تیری امانت ہے ہم لوگ تو اسے یہ سمجھتے ہیں نا کہ بابر پہ ایش کوش کے عالم دوبارہ نے ملی ہوئی ہے پھر کس نے دیکھی آگے سے کون لوٹ کے آیا ایش کر لو اللہ نے دی آواز دیا تو گانے بجانے کا کام کر لو روزی کما لو سماعت دیا تو رنگا رنگ شام موسیقی سن لو پتہ نہیں کب اللہ سماعت واپس لے لے آپ غور کریں کل کی جو شب گزریا وہ امت مسلمہ کی تاریخ ترین شب تھی اسلامی تاریخ میں سب سے بڑے لشکر نے کافروں کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے سترہ دسمبر کوئی قوم اسے یوم فتح منا رہی تھی تو کسی قوم کا تو یوم شکست ہوگا نا مگر کل کسی کا بھی یوم شکست نہیں تھا یوم شکست تھا تو اس کا جانے ملے تھے کہ ہزار سالہ تاریخ کا بدلہ لے لیا ہے رب اور یاد رکھیے جو قوم میں اپنے برے دنوں کو بھول جاتی ہیں ان کے اچھے دن کبھی نہیں آیا کرتے وہ گوری ترابڑی کے میدان میں جسے ایک بار شکست ہوئی تھی تو سال بھر اس شخص نے وہ کپڑے نہیں اپنے جسم سے الادا کیے تھے بستر پہ سویا نہیں تھا وہ اور اللہ نے اسے وہ دن دکھایا تھا کہ اسے فتح ہوئی تھی ابا سفیان بہت بدر میں شکست کھا کے جانے والا اس نے اپنے اوپر بیوی حرام کر لی تھی جب تک انتقام نہیں لوں گا خود کا بدر کا اور خود میں آیا ستر مسلمانوں کو بچھا دیا میدان میں گو ان کی اپنی غلطی تھی مگر اس نے تو تیاری کی تھی کام مومنوں کے کرنے کا ہے کرتے وہ کافر ہیں کوٹ وہ چرا لیتے ہیں ہے مسلمانوں کا مگر کیش تو ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہے صحیح جس نے دیا بالکل صحیح نمبر دیا ہے کوئی بھی اسے گھمائے اسے ملتا ہے اب یہ مسلمان اس میں ڈھیلے ہیں تو ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم اسے شام ایورسٹ کے طور پر مناتے اپنا جائزہ لیتے ٹھیک ہے صاحب وہ الگ ہو گئے ہمارے گلے پڑے ہوئے سے الادہ ہو گئے کوئی بات نہیں مگر دیکھیے انہیں الادا صحیح طریقے سے آپ کرتے آخر اور بھی تو پچاس ملک بٹے ہوئے ہیں. مگر جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اور ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے کیا یہ صحیح تھا افسوس اس پہ نہیں ہے افسوس اس پہ ہے جو آپ نے کیا اور آپ کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے سات ستمبر کو کوئی نہیں بھولا سترہ دسمبر کو سب بھول گئے اس دن رنگ رلیاں ہوتی ہیں اللہ مصائب اس لیے بھیجتے ہیں کہ امتیں جو ہیں یہ خبردار ہو جائیں تاکہ اپنی روش صحیح کریں اور میرے عذاب سے بچ جائیں اور اگر امت کا انداز یہ ہو کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھی جو تو نے بھیجی تھی ہم اتنی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں تو پھر اللہ بڑی مصیبتیں بھیجتا ہے نسیم منسیہ کر دیتا ہے اس قوم کو اور آج جو ہمارے ملک میں حالات سے بین بوئی صرف قوم تبدیل ہو گئی ہے علاقہ تبدیل ہو گیا ہے ہتھیار بالکل بوئی زبان سے دشمنی ہے ایک مخصوص علاقے سے دشمنی ہے اس کے تسلط کا رونا رویا جا رہا ہے تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے مگر ہم چترمر کی طرح آنکھیں بند کرے بیٹھے ہیں ہم رنگ رلیاں مناتے ہیں ہم رنگا رنگ شام موسیقی مناتے ہیں مگر کسی کے ماتھے پہ کوئی بل نہیں آتا اس لیے کہ وہ سب کچھ کمیونٹی کی طرف سے کر رہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ کمیونٹی چاہتی ہے یہ پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ یہ ہو اس قوم کے نام پہ بٹا ہے جیسا اس کا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کلچر سینٹر ہمارا کلچر یہ کہتا ہے جو راتوں کو یہاں ہوتا ہے اسی فیصد لوگوں کا کلچر بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ نبے فیصد لوگوں کا کلچر اس سے الگ ہے یہاں دس فیصد پاکستانیوں کا کلچر ہوگا تو ہوگا 90 فیصد کا نہیں ہے مگر نام سب کا لگا ہوا ہے تو جو قومیں بھول جاتی ہیں اپنے برے دنوں کو ان کے اچھے دن کبھی نہیں آتے اس لیے کہ وہ اچھائی کے لیے کوشش نہیں کرتے اور اللہ نے بھی لکھ دی ہے اللہ ماں کہا جس کی تم صحیح نہیں کرتے میں بھی نہیں دوں گا تو یہ فضیلت اللہ نے دی ہے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے پر دوسری جگہ سوال ہوتا ہے آج الم سکا جا مسجد الحرام کمن آمن الاخر و جا سبیل اللہ کیا تم نے بنا دیا ہے ہاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کو تعمیر کرنے والے کو اس کی طرح جو ایمان لایا اور پھر جانو مال لے کے نکل گیا اللہ کی راہ میں یہ جی دو جود کر رہا ہے لا یس عند اللہ. اللہ کیا یہ دونوں برابر نہیں ہیں حرم کتنی مقدس جگہ ہے ہاجیوں کا پانی پلانا اور وہ بھی مشکیزوں سے پیچھ میں مشکیزیں رکھ کے کتنا مشکل کام ہے لیکن پھر بھی لا عند اللہ اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جان و مال لے کے نکل گئے ہیں اعظم جتن عند اللہ اللہ کے ہاں اعظم درجہ ان کا یہ سپرنیٹو ڈگری ہے اس کے بعد اور کوئی درجہ نہیں ہے اعظم ادارا عند اللہ ان کا درجہ سب سے اوپر ہے کیوں وہی بات کہ یہ عملن تقبیر رب کر رہے ہیں اپنے رب کو بڑا کر رہے ہیں ان کا دل جلتا ہے ان کو اللہ مت اللہ تاکہ اللہ کی بات اونچی ہو جائے وکلی مت القف رہی اور کفر کا کلمہ جو وہ نیچا ہو جائے مگر آج آپ دیکھیے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک وہ کلمہ اونچا ہے کوئی ہاتھ ایسا ہے کہ جو اٹھے اس کے خلاف اور پھر پتا چلے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہاتھ ڈھیلا ہو کہ گر پڑے نہیں وہ زور و شور سے ہلنا شروع ہو جاتا ہے میرا استحقاق. کہاں ہے وہ استحقاق کس نے دیا ہے تمہیں جب تو کوئی چیز نہیں تھا ہر لط لان عیندہ علم یا کن شیم مذکور آ کہ انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل شکر، ذکر شہ نہیں تھا اس وقت منڈی نہ مارے تو ہوگا یہ کہ اسے اللہ یاد ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قبل کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے اور اسے یاد آ جائے کس گھر کی نسبت کس سے ہے اور وہ وہاں سے گھوم جائے اپنا رخ قبلے سے تبدیل کر لے تو فرمایا وہ گھومتا نہیں ہے کہ رب اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے کیوں اس لیے کہ اسے اللہ یاد آ گیا ہے اور اس نے اس پہ عمل بھی کیا ہے یہ میرے رب کی تو ہے کہ میں اس کے گھر کی طرف منہ کر کے پیشاب کروں میرے گھر کی طرف اگر کوئی منہ کر کے پیشاب کرتا تو مجھے غیرت آتی ہے میری دیوار کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے تم میرے دروازے کی طرف منہ کر کے تم پیشاب کر رہے ہو تو وہ تو سب سے زیادہ غیرت ہے لہذا وہ گھوم جاتا ہے گا من خبا مقام رب ہی نب سا جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اور روک لیا اپنی جان کو برائی سے ہی الما تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے جنت اس کی پناہ گاہ ہے یہ ہے وہ بات اگر رب دل میں ہے تو نفس رکے گا برائی سے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن ہے یہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے انسان کو مگر میں تو دو تسبیحات پڑھ لیتا ہوں اس کے دوران دیکھتے ہوئے اب آپ غور کر لیجئے اس کے ہاتھ تو چل رہے ہیں تسبیحات پہ مگر الحمدللہ کہ اب انہیں ہدایت نصیب ہوئی ہے انہوں نے وہ عمل چھوڑ دیا ہے اور اس سے طائب ہوئے ہیں مگر آپ غور کیجئے جو ان کا پہلا عمل تھا اور شیطان نے انہیں کتنا بہلایا ہوا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اس لیے برا ہے کہ تو رب سے غافل ہے مگر تو, تو غافل نہیں ہے اس لیے تیرے لیے برا نہیں ہے مگر حقیقت میں وہ غافل تھا یہ شیطان کا ایک بار تھا سے کچھ ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب یہ کہتا ہے کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور تم سے کہتا ہے کہ یہ زمین کس نے بنائی ہے تم کہتے ہو اللہ نے بنائی ہے یہ آسمان کس نے بنایا ہے تم کہہ اللہ نے بنایا تو ظاہرہ کہ جب سوچ یہاں سے شروع ہوگی تو انسان سوچے گا کہ آج میں بڑا ہی تدبر کر رہا میری یہ سوچ 60 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ افضل ہے مگر وہ ہوتا اس کے پیچھے شیطان ہے فرماتے سوال کرتے کرتے آخر یہاں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کو پھر کس نے پیدا کیا ہے دیکھیے ابتدا نیکی سے ہوئی آدمی سمجھتا ہے میں تدبر تفکر کر رہا ہوں دنیا کی پیدائش پر یہ تفکرون فی خلق نفی خل کے ل سوچتے ہیں فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سوچ کر رہا ہوں مگر اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیک کو نیکی سے مار دیتا ہے دیکھتا ہے جب کسی بڑے کام کے لیے راضی ہو گیا ہے تو چھوٹے کام کی طرف اس کی مدد کرتا ہے کہ صاحب یہ کر لیں آپ اسے چھوڑ دیں اب وہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں تو اگر کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی کر لیں اس پہ راضی ہو جاتے تو آہستہ آہستہ پھسلانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں یہاں لے آتا ہے کہ اگر اللہ کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا نا اللہ فرماتے ہیں جب بات یہاں پہنچے تو کہو لا حول ولا قوت الا بلّ جان جاؤ کہ یہ شیطان ہے اس کے پیچھے یہ کرو گے تو جو پیچھے کیا اس کا اجر بھی اللہ دے دے گا جو تفکر تدبر کیا اس کا اجر بھی مل جائے گا اگر یہاں آتے اسے جھٹک دو گے اور وہ زلیل ہوگا وہ آیا تھا تمہیں پھسلانے کے لیے مگر وہ دیکھے گا کہ تیرے ناما اعمال میں ادر لکھ دیا گیا ہے اس چیز کا اور آپ نے اس کی بات بھی نہیں مانی ہے تو وہ راندہ درگاہ وہ بڑا شمسار ہوگا یہ ہے وہ بات کہ شیطان کے داؤ سے بچنا وہ کہتے ہیں کہ میں تو غافل نہیں ہوتا میرے لیے یہ کیسے حرام ہے جی میں تو ذکر کرتا رہتا ہوں اگر آپ کے دل میں اللہ ہو تو آپ کبھی اس طرح نہیں کریں گے جس طرح آپ کر رہے ہیں وہ جو ذکر آپ کر رہے ہیں اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے بھرے ہوئے گلاس میں مزید پانی ڈالیے تو وہ باہر نکلتا چلا جاتا ہے اسی طرح تیرے دل میں تو کوئی اور جمع ہوا ہے رب کا ذکر تو اس میں بیٹھ ہی نہیں رہا وہ تو جیسے کر رہے ویسے نہیں کر رہا ہے ذکر کے کچھ لوازمات اب یہاں ایک تضاد سا سامنے آتا ہے ایک صاحب نے پوچھا تھا سوال کیا دن ہوئے مجھ سے کہ دیکھیے ایک جگہ یہ ذکر آتا ہے کہ وہ شخص جو ذکر کر رہا ہے وہ افضل ہے اس شخص سے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اور اللہ کی راہ میں تلواروں کو توڑ رہا ہے خون بہا رہا ہے اس سے وہ افضل ہے جو ذکر کر رہا ہے اب ظاہر ہے جب انہوں نے یہ حدیث پڑی ہوگی تو ان کے ذہن میں وہی محدود مانے ہوں گے ذکر کے جو میں نے عرض کیا کہ ایک جگہ بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ کرنا یہی ذکر ہے مگر میں جیسا آپ کو عرض کر چکا کہ ذکر سے مراد رب کی یاد ہو سکتا ہے وہ شخص تاجر ہے بظاہر وہ ذکر نہیں کر رہا ہے مگر سودا پورا تول کے دیتا ہے ناجائز منافع نہیں لگاتا ملاوٹ نہیں کرتا تو ثابت یہ ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے اس کے وجود پہ اس کے رب کا قبضہ ہے شیطان میں قبضہ نہیں کیا بھی بہ نسبت اس لڑنے والے کے جسے اللہ یہ کہتا ہے واحد اللہ کثیرہ جب کسی گروہ سے تمہارا امنا سامنا ہو جائے لڑائی شروع ہو جائے تو ثابت قدم رہو اس لیے کہ اب تمہارا اس کے سامنے ٹھہرنا میرا اس کے سامنے ٹھہرنا ہے تمہاری عزت میری عزت ہے لالا جم جاؤ گردنے کٹا دو میری عزت کی خاطر اور کیا کرو وزق راہ کر کثیرا اللہ کو وہاں کثرت سے یاد کرتے رہو تو غافل تو وہ بھی نہیں ہے بھائی اب فرق کیا ہے اس کے پاس ایک چیز ہے صرف اس کے پاس دو ہو گئی ہیں ذکر بھی ہے اور اس کا عملی نمونہ وہ بھی ہے جان بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہے اور اللہ کو یاد بھی کر رہا ہے لیکن اگر وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا بھولا ہوا ہے وہ یہ چاہتا کہ اس کے ساتھی کہیں کہ کس چاند سے لڑا تھا اور کس آن بان سے لڑا تھا وہ بڑا شجاع شخص ہے اور بعد میں اخباروں میں میرے کالم آئے میری وصیتیں جو ہے وہ اس میں چھپے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو بھول گیا ہے وہ جس مقصد کے لیے لڑا ہے وہ مقصد بھول گیا ہے وہ لڑا تھا تکبیر رب کے لیے مگر اس نے بڑا کر دیا اپنے نفس کو اسے خوش کرنے کے لیے اس کی واہ واہ کے لیے تو اس نے اپنے عمل کے بالکل متضاد کیا ہے اسی طرح ایک شخص ہے وہ چوری کر رہا ہے شراب پی رہا ہے جنا کر رہا ہے مگر یہ کہ کہتا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں لازم میں بھی اس سے افضل ہوں یہ بھی جھوٹ ہے یہ نفاق ہے یہ منافقت ہے اس لیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور زندگی بار اس کے ذہن میں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ کاش مجھے بھی میرا مالک کہیں اپنی راہ میں سر کٹانے کی توفیق دے دیتا. کاش ایسا موقع آتا کہ میرا مالک یہ قربانی مجھ سے بھی طلب کر لیتا مجھے بھی اس کی توفیق دیتا جس طرح ہمارا ہے کاش میں بھی فلاں کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا کاش میرے پاس بھی اتنی بڑی بلڈنگ ہوتی کاش پاکستان میں بھی تیل نکل آتا اسی طرح تو یہ رب کہتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی رب کا رسول کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی سر کٹانے کی توفیق مل گئی ہوتی فماتا اگر وہ مرا فمات اعلی شعبت من نفاق تو وہ نفاق کی ایک سیکشن میں مرا ہے اس لیے کہ کبھی اس نے تمنا نہیں کی کہ جس سے وہ محبت کے دعوے کر رہا ہے کہیں اس کی راہ میں مار کھائے کہیں اس کی راہ میں گردن کٹائے کہیں اس کی راہ میں جد و کرے برادری بدر کر دیا جائے لوگ اسے ملامت کریں یہ ساری تمنا بہت سے لوگوں کو دیکھا جب انہیں ملامت ہوئی ہمارے یہاں ہیں ملامت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ آج ہم اللہ کے رسول کی سنت کو اس سنت کو بھی پورا کر رہے ہیں ہمیں بھی ملامت کی گئی ہے ہمیں بھی کالیاں دی گئی ہیں ہمیں بھی پتھر مارے گئے ہیں وہ تو اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ انہیں اسوا مل رہا ہے وہ اسوے پہ عمل کر رہے ہیں اس نمونے پہ عمل کر رہے ہیں کہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا یہ ہے اللہ کی یاد اللہ کی یاد جہاں کہیں بھی ہو تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں کا عمل درست ہونا چاہیے تو یہ سمجھا جائے گا کہ رب تمہارے دل میں ہے تاجر ہو تو منڈی میں رب تمہارے پاس ہونا چاہیے تمہارے دل میں ہونا چاہیے اس کے احکامات کے مطابق تجارت کرو اگر کہیں مدرسے میں ہو تو وہاں اس کے احکامات کے مطابق پڑھاؤ اس کے احکامات پر عمل کرو بازاروں میں ہو تو چلو اس کے احکامات کے مطابق تو ظاہر ہے کہ رب دل میں ہے اور اگر وہ نہیں ہے لہذا اللہ نے اس فکر کو مقید نہیں کیا کبھی زندگی بھر اللہ کے رسول نے چلا نہیں کاٹا نبوت کے بعد غارے ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استاد نبوت سے پہلے پہلے چراغے راہ کا ذا نیکی کی تلاش میں سرگرداں حق کی تلاش میں سرگرداں رب نے جس دن سے ہاتھ پکڑا پھر آپ کبھی وہاں نہیں پھر وہ چلے نہیں ہوئے پھر تو تکبیر رب کے لیے آپ نکلے ہیں تو رب نے بھی ذکر کو اس طرح مقید نہیں کیا کہ جماعت کی نمازیں بھی چھوڑو اور جا کے کہیں جنگل میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو اسلام میں رحدانیت نہیں ہے بلکہ اللہ نے کہا یش کور اللہ قیامدار ہے بیٹھا ہوا ہوگا تو وہاں بھی اس کا دل رب کی یاد سے خالی نہیں ہونا چاہیے اگر قیام کہیں کھڑا کھڑا کام کر رہا ہے چل رہا ہے تو بھی اس کا دل رب کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بھی دو گھنٹے بیٹھ کے یاد کر کے آیا ہوں یہاں ضرورت نہیں ہے زیادہ بوجھ بھی ذکر گرم ہوتا ہے ہمارے ایک یہ بھی ہے کہ ذکر گرم ہوتا ہے زیادہ نہیں کرنا چاہیے تو اللہ جن بے اور پھر جب لیٹتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں تو تصبیات پوری کر کے آئے آپ مجھے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے سوتے سوتے بھی اس کا رب اس, اس کا دھیان اپنے رب میں اٹکا ہوتا ہے سوتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے نام پہ اپنی جسم کو رکھتا ہوں اور تیرے نام پہ اٹھاؤں گا اگر اس روح کو اپنے پاس روک لے تو اسے بخش دینا اور اگر واپس بھیج دے تو اس کی حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے سالے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمد للہ اللہ ماتنی تعریف اس رب کی کہ جس نے مجھے مارنے کے بعد زندہ کر دی اور مولتی دی واحل شور اور اسی کی طرف مجھے اٹھ کے پھر جانا ہے اسی کے سامنے میرا حساب کتاب ہونا ہے جب انسان اس طرح یاد رکھتا ہے اپنی نیند تو موت اس کے سامنے رکھتی رب کی یاد آج ہی میں پڑھ رہا تھا ایک حدیث کچی وہ جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا اس کے آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کسی کام کے بارے میں کبھی تردد نہیں ہوتا سوائے اس وقت کے جب مومن کی جان لیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوگی یکرہ الموت وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا ملنا چاہتا ہے مگر اسے یہ بھی پتا کہ موت میں کتنی تکلیف ہے وہ تکلیف اسے بار بار تردد میں ڈال دیتی ہے اس کی اس اذیت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی اس خواہش کو دیکھتے ہوئے کہ وہ موت کے ڈر سے مرنا نہیں چاہتا میں بھی متردد ہو جاتا ہوں اس, کے اس کو ٹھیس پہنچے گی اس کو تکلیف ہوگی لیکن اگلا آگے اللہ فرماتے ہیں مگر میں یہ بھی ناپسند کرتا ہوں کہ اسے دنیا میں ازیت دی جائے میں دیکھتا ہوں کہ بڑھاپا اس کے سامنے آ رہا ہے اسے ذلیل کر دیں گے یہ لوگ یہ جو ساری زندگی میرے سامنے دست سوال دراز کرتا رہا ہے یہ محتاج ہو جائے گا لوگوں کا مجھے یہ بات بھی نہیں چھوڑتی کہ میں اسے چھوڑ دوں وہاں پر میں اسے اس جنت سے بچانا چاہتا ہوں مگر اس کا تردد دے کے مجھے بھی تردد آتا ہے کہ یہ کس قدر ڈر رہا ہے اسے جان نکلنے کا وہ جو آذر صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ سکرات الموت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس لیے کہ ہر مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے یہ فلموں میں ایک طرف سر ڈال دیتے ہیں ویسے تکلیف ہوتی ہے بڑی تو اس سے اللہ یہ فرماتے کہ مجھے اس کے دل کے ان احساسات کا بھی خیال ہوتا ہے میں اپنے کسی کام کے بارے میں کبھی متردد نہیں ہوا اس کے کرنے سے پہلے جتنا میں مومن کی جان لینے سے پہلے متردد ہوتا اس سے تکلیف ہوگی مگر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اس کے مستقبل میں تکالیف زیادہ ہیں مگر وہ تو نہیں سمجھ رہا نا لہٰذا اس کے دل میں تو احساس جمع ہوا ہے مجھے تکلیف ہوگی تو مالک کہتے ہیں کہ میں بھی اس کا دنیا میں رہنا ناپسند کرتا ہوں ان تکالیف کی وجہ سے اور وہ بھی مرنا ناپسند کرتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے جو سے موت میں آئے گی تو میں متردد ہو جاتا ہوں مگر بہرحال جان تو اپنے وقت پہ نکلنی یہ ہے رب کا پیار فش تم مجھے یاد کرو از میں تمہیں یاد کروں گا وشکرولی میرا شکریہ ادا کرو ولا تقرون اور میری نافرمانی نہ کرو نا شکری نہ کرو یہ مطلوب ہے انسان سے واخردان الحمد للہ رب العالم